صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و, بارک و سلم ترمیزی شریف چار سو اڑسٹ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما القبر رودت من جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا مومن کی خبر میں جنت کی خوشبوئیں آتی بندہ مومن کی قبر میں جنت کی تروتازگی آتی آتی اور کافر کی خبر میں استقفر اللہ دوزک کی گرمی پہنچتی دوزت کی بدبو پہنچتی جو نیک ہوتا ہے قبر اس پر مہربان ہو جاتی ہے تاہد نظر کشادہ ہو جاتی ہے اور جو کافر ہے یا نافرمانے گناہوں بری زندگی گزارتا ہے قبر اس کے لیے اللہ تبارک کا وطلا کی ناراضی کی صورت میں دوزک کے گڑے میں تبدیل ہو سکتی ہے اور یاد رکھیے آزاد قبر کا ثبوت جو ہے وہ قرآن سے بھی اور بخاری شریف کی حدیثے پا کے میرے اکالی سلاۃ اسلام نے فرمایا عذاب القبر حق قبر کا عذاب حق ہے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اور یاد رکھیے جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی آواز چوپائے یعنی جانور جو ہیں وہ سنتے ہیں اور عذاب قبر کا معاملہ کس قدر حصہ سے اندازہ لگائیے خود ہمارے اکالی سلاط و اسلام نے عذاب قبر سے پناہ مانگی ہماری تعلیم کے لیے اور بعض اوقات مومنین کے مسلمانوں کے عذاب قبر کے معاملات ظاہر بھی کیے جاتے ہیں قبر سے تفیش آ رہی ہوتی ہے قبر سے بدبو آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات قبر سے دھواں اٹھتا ہوا بھی لوگوں نے دیکھا تو یہ کس لیے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ظاہر فرما کر یہ چاہتا ہے کہ مومنین نصیحت حاصل کریں اللہ کرے ہمیں نصیحت حاصل ہو تو یاد رکھیں مسجد میں ہنسنا یہ بھی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے پھر الاخبار حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھ تھری سیون زیرو سکس مکی مدنی و علم کے داتا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ابحق المسدی ظلمت ان فل قبر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے بہت کم مسلمان مسجد میں آتے ہیں جو آتے ہیں وہ مسجد کے آداب سے واقف نہیں اب آ مسجد میں تو دنیا کی باتیں خامخا کر رہے احتکاف کی نیت بھی نہیں کر رہے مسجد میں آگئے اور یہاں بھی ہم سیاست چمکا رہے ہیں مسجد میں آگئے یہاں دوڑ رہے ہیں وضو کا پانی گر رہا ہے ہمیں کوئی توجہ نہیں ہے بات چیت کر رہے ہیں شرارتیں کر رہے ہیں ہنس رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں اس تو یاد رکھیے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے ایک تو کیفیت ہے ایک مسکرانا دانت ظاہر ہو آواز پیدا نہ ہو یہ تو سنت ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام یہ تو سنت ہے اور مسکرانے میں جو آواز بھی پیدا ہو جائے گی یہ ہے ہنسنا مسجد سے باہر کوئی حرج نہیں ہے مسجد کے اندر قبر میں اندھیرا لائے گا اور کہہ کہا کیا ہے کہ اتنی زور سے ہنسے کہ لوگوں تک بھی آواز پہنچے یہ کہہ کہا جو ہے یہ یاد رکھیے شیطان کی طرف سے اور مسکرانا تبسم کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یاد رکھیے زیادہ ہنسنے سے دل بھی مردہ ہو جاتا ہے اور اگر رکوع و سجود والی نماز میں بالغ نے کہاں کہا لگایا آس پاس والوں نے سنا وضو بھی گیا نماز بھی گئی نماز کے احکام میں مزید اس کی آپ تفصیل دیکھ لیں اور نماز کے علاوہ اگر کہا لگایا تو وضو جاتا نہیں مگر اب بھی مستحب ہے کہ وضو کر لیا جائے تو مسجدوں میں آنا چاہیے ضرور آنا چاہیے اور خوب ثواب پانا چاہیے مگر مسجدوں کے آداب معلوم ہونا چاہیے مسجد کے اندر دوڑنا نہیں چاہیے مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے مسجد میں جب آئیں تو نفلی احتکاف کی نیت کر لینی چاہیے مسجد کے اندر وضو کا پانی نہیں گرانا چاہیے مسجد کے اندر بدبودار کپڑے بدبودار بدن اور بدبودار منہ لے کر نہیں آنا چاہیے اگر کوئی زخم ایسا ہے کہ اس سے بدبو اٹھ رہی ہے ایسے کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مسجد میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے مدین چین کے ناظرین حضرت سلمہ حسن بصری رحمت اللہ ان کے پاس آ کر ایک کفن چور نے توبہ کی اس نے سینکڑوں کفن چورائے تھے حضرت سینا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو اس نے تین قبروں کے حالات بتائے یعنی تین قبروں میں اس نے کیا دیکھا اس کفن چور نے کہا کہ میں نے ایک قبر کھو دی تاکہ کفن نکالوں تو اس میں میں نے منظر یہ دیکھا کہ مردے کی زبان ٹنگ زبان جو ہے گدی کی طرف سے باہر نکال دی گئی تھی استقفر اللہ اور اس مردے کے جسم کے اندر آگ کی کیلے ٹھوک دی گئی تھی اختصر اللہ اور غیبی آواز نے مجھے بتایا اس کفن چور نے بتایا مجھے غیبی آواز نے کہا یہ شخص غیبت کرتا تھا چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا ستفر اللہ سکفر مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے غیبت کرنا جو مسلمان موجود نہیں ہے اس کی برائی دھیان کرنا اس کے کپڑے کی برائی دھیان کرنا اس کے لباس کی اس کی سواری کی برائی دین کرنا وغیرہ یہ غیبت ہے چگلی کھانا ایک کی بعد فساد کے لیے دوسرے کو پہنچانا دوسرے کی ادھر پہنچانا تاکہ لڑائی ہو جائے یہ چگلی ہے. آپس میں لوگوں کی لڑائیاں کرانا یہ معاملات عزاب قبر کا باعث بن سکتے ہیں کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی کر لے تو رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم مدی چینل کے ناظرین نماز قضا کر کے پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتی ہے یہ بات نماز قضا کر کے پڑھنا یعنی نماز کو وقت پر نہ پڑنا وقت گزرنے کے بعد پڑھنا چنا ایک شکایت پیش کرتا ہوں ایک شخص کی بہن فوت ہوئی تو کفن دفن کے بعد اس کو واپس آنے کے بعد شخص کو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی کبر میں گر گئی اس نے ایک شخص کو ساتھ لیا قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کھو دی تھیلی مل گئی اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنی بہن کا حال دیکھوں چنانچہ اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے کہ بہن کی قبر میں آگ کے شولہ بھڑک رہے تھے استفر عمدہ اس نے جیسے تیسے قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے روتا ہوا ماں کے پاس آیا پوچھا امی میری بہن کے امال کیسے تھے بولی بیٹا کیا بات ہے کیوں پوچھ رہے اس نے بتایا کہ میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شولہ بھڑتے دیکھیں ماں بھی رونے لگی کہا بیٹا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی نماز قضا کر کے پڑھتی تھی اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی پڑوسیوں کے آرام کے وقت ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی استغفر اللہ استغفر اللہ تو نماز وقت گزرنے کے بعد قضا کر کے پڑھنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے یہ نماز میں سستی اور غفلت قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتی اللہ کی پناہ بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر کی دیوار بس مل جائے گی توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملیں جو انگلیاں عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے بار حضرت سینا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کفن چور آیا اس نے بتایا کہ میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں کالا مردہ زبان نکالے کھڑا تھا اس کے چاروں طرف آگ تھی اس پر لپک رہی تھی فرشتوں نے اس کے گلے میں زنجیر بان کر اس کو اذیت دی جا رہی تھی اس شخص نے مجھے دیکھا کہا بھائی میں پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی نہ پلانا اس کفن چور نے مردے سے پوچھا تو کون سا تیرا جرم کیا ہے اس نے کہا افسوس میں مسلمان تھا مگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بہت کی میری طرح بہت سے گناہ عذاب میں گرفتار ہیں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ جو اللہ تبارک و وعلیٰ کی نافرمانیاں کرتے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے حج کی استطاعت ادا نہیں کرتے زکوٰۃ نہیں دیتے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اولاد کو دین نہیں سکھاتے سود اور رشوت کا لین دین کرتے اللہ دن رات فلمیں ڈرامے گانے بازے سوشل میڈیا میں جائز نجائز کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی پناہ چوری ڈکیتی ملاوٹ غیبت چغلی نہ جانے کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی دی. تو یاد رکھیے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم کے صدقے میں ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفی عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم